السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على ملى نبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقده من لساني يفقهوا قولي رب ذدنی عالمہ ربی ضدنی علماء ربنی علما رب وفہ ماں ربی یسر والا تو عصر ہوا تھا آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نیکی کسے کہتے ہیں عام طور پہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نمازیں پڑھنا مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا چھوٹے موٹے کام کرنا نیکی ہے اللہ فرماتے ہیں اگر تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرتے ہو صرف یہی نیکی نہیں بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کے ذات پر ایمان لے کے آؤ آخرت کے دن پر ایمان لاؤ فرشتوں پہ کتابوں پہ انبیاء پہ ایمان لاؤ یہیں بس نہیں بلکہ تم اپنا مال اللہ کی محبت پر خرچ کرو اللہ کی محبت کے لیے اللہ کے لیے اپنا مال اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو دینا اس سے ایک ثواب ملتا ہے اور اگر قرابت دار مسکین کو دینا ہو تو دوہرا ثواب ملتا ہے ایک ثواب صدقے کا اور دوسرا ثواب سلہ رحمی کا آج کے دور میں عجیب دور آ گیا کہ ہم رشتہ داروں سے تو بولتے نہیں لیکن اوروں پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں سب سے پہلے حق قریبی رشتہ داروں کا ہے اگر آپ نے کچھ بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں پہ نظر ڈالیے پھر اپنے دور والے رشتہ داروں پہ نظر ڈالیے یعنی کہ پہلے اپنے رشتہ دار دیکھیے پھر اس کے بعد اگر اپنے رشتہ داروں میں کوئی نہ ملے تو پھر کسی اور کو دیجیے ولی اللہ کی محبت کے لیے قریبیوں کو دینا یتیموں کو دینا یتیم سے مراد وہ چھوٹے بچے ہیں جن کے والد فوت ہو گئے ہوں اور ان کا کوئی کمانے والا نہ ہو اور وہ خود بھی نہیں کما سکتے والمساکین اور اللہ کی محبت کے لیے مسکینوں کو دینا مسکین سے مراد وہ ہے جس کے پاس اتنا ہو جو ان کے کھانے پینے پہننے اورنے رہنے سہنے کو کافی ہو سکے اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے جس سے ان کی حاجت پوری ہو وہ فکر و فاقہ سے بچ سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین صرف وہی لوگ نہیں جو مانگتے پھرتے ہوں اور ایک ایک دو دو کھجوریں یا ایک ایک دو دو لقمے روٹی کے لیے جاتے ہوں بلکہ مسکین وہ بھی ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں اور نہ وہ اپنی حالت ایسی بنائیں جس سے لوگوں کو علم ہو جائے اور لوگ انہیں کچھ دے و بنصبیل اور یہ بھی نیکی ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے مسافروں کو دینا تاکہ ان کا سفر آسانی کے ساتھ کٹ جائے مراد وہ مسافر ہیں جن کے پاس سفر کا خرچ ختم ہو چکا ہو تو اللہ فرماتے ہیں انہیں اتنا دیا جائے جس سے ان کی وہ آسانی کے ساتھ اپنے وطن پہنچ جائیں اسی طرح جو شخص اتا الٰہی میں سفر کر رہا ہو مجاہد ہو مہمان ہو اتا تو الہی میں سفر کر رہا اسے جانے آنے کا خرچ دینا بھی اس آیت میں آتا ہے وسائلین اور اگر کوئی سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ کی رضا کے لیے دینا یہ بھی نیکی ہے وہ رقاب اور گردنِ آزاد کرانا یعنی کہ جو غلام ہیں ان کو آزاد کرنا بھی نیکی ہے اور مال خرچ کر لینا ایمان لے آنا بس یہی نیکی نہیں بلکہ نماز بھی قائم کرنی ہے زکوٰۃ بھی دینی ہے وادوں کو پورا بھی کرنا ہے جیسا بھی وقت ہو آسانی ہو تنگی ہو مشکل ہو جیسا بھی وقت ہو خوشحالی ہو تنگ دستی ہو ہر حال میں صبر کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں اولاقلدین صادقو جنہوں نے ان عادات کو اپنا لیا یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیز ہیں حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حق تو یہ ہے کہ جس انسان نے اس آیت پر عمل کر لیا یہی آج جو آج کا ہمارا سبق ہے جس نے اس آیت پر عمل کر لیا اس نے کامل اسلام لے لیا اور دل کھول کر بلائی سمیٹ لی اس کا ذات باری تعالی پر ایمان ہے اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ترجمہ سنیے فرمایا لئی سل برا نہیں ہے نیکی انتولو یہ کہ تم پھیر لو وجو حکم اپنے چہرے قبل المشرقی مشرق کی جانب و اور مغرب کی جانب ولا اور لیکن البرا نے کی تو وہ ہے من جو آمنہ ایمان لائے باللہی اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر والملائکہ اور فرشتوں کے ساتھ والکتاب اور کتابوں پر ونبی اور نبیوں پر وعاط المالا اور وہ دے مال الحب بھی باوجود اس کی محبت کے یعنی وہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے ذو القربہ قریبی رشتہ داروں کو ولیطامہ یتیموں کو والمساکین مسکینوں کو وابن السبیل مسافروں کو و اور سوال کرنے والوں کو وفر رقاب اور گردنوں میں یغ غلام آزاد کرنے میں اپنا مال خرچ کرے و اقام الصلاۃ اور وہ قائم کرے نماز و عات زکاتہ اور دے زکوۃ و اور وہ جو پورا کرنے والے ہیں بھی ہیم اپنے وعدے کو ادا جب بھی احاد و وعدہ کریں و صابرینہ اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں فلباسائی تنگ دستی میں و ذرائع اور تکلیف میں وہین الباس اور لڑائی کے وقت الا اکلدینہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سادہ کو سچ کہا وہ اولا اور یہی لوگ متقون پر پرہیزگار ہیں صدق اللہ علیہ وسلم